منع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلى أن آخر فالقياض في العذاب الشديد قال قرينه ربنا مات ويته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد فقال عز وجل كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت ان ترک خیراً الوصیت للوالدین ونقربین بالمعروف حقاً على المتقين فمن بدلہو بعد ما سمعہو فإنما اثنہو على الذين يبدلون ان الله سمع عالیم حاضرین جمعہ اور پردانشین خواتین اسلام خطبہ مسنونہ کے بعد سورة البقرہ کی ایک آیت میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے حسا کی روشنی میں آج کے خطبے میں میں اسلام کے نظام تقسیم میراث پہ روشنی ڈالنا چاہوں گا اس لیے کہ زندگی کے جن شعبوں میں ہم اور آپ کتاب و سنت کی خلاف ورسی ہم سے بہت زیادہ ہو رہی ہے ان میں سے ایک شعبہ تقسیم میراث کا بھی ہے شریعت نے تقسیم میراث کا ایک مکمل نظام پیش کیا ہے کہ کسی کا بھی انتقال ہو جائے تو اس کے رشتے داروں میں سے کون وارث ہوگا کون وارث نہیں ہوگا اور وارث ہونی والوں میں کسے کتنا مال ملے گا کسے زیادہ ملے گا کسے کم ملے گا یہ ساری تفصیل شریعت نے متعین کر دی ہے مقرر کر دی ہے اس کے باوجود آج ہمارے معاشرے میں جا بجا اور دیکھا یہ جاتا ہے کہ اس معاملے میں اچھے اچھے دیندار گھرانوں میں بھی میرا کی تقسیم و سنت کی روشنی میں نہیں ہوا کرتی اس وجہ سے کہ اگر کوئی شخص انتقال کر رہا ہو اس کے پاس مال ہو دولت ہو تو اسے چاہیے کہ انتقال سے پہلے وہ وسیعت کر جائے وسیع لکھ جائے کہ میرے اس مال میں سے کسے کتنا مال ملنا چاہیے میرے جو رشتہ دار میرے مال کافی ہیں میرے مال میں سے کسے کتنا ملے گا یہ وسیعت فرض کر دی گئی تم پر واجب کر دی گئی یہ آیت سورہ نسا کی پہلے نازل ہوئی دوسرے الفاظ میں مدنی زندگی میں تقسیم پہلا حکم جو نازل ہوا وہ ہو یہی پہلا حکم یہ تھا شریعت نے حصے سے متعین نہیں کیے تھے پہلے مرحلے میں کون وارث ہوں گے کون وارث نہیں ہوں گے شریعت نے بتایا نہیں تھا پہلے مرحلے میں پہلے مرحلے میں یہ حکم تھا کہ جس شخص کے پاس بھی مرتے ہوئے مال چھوڑ کے جارہا جو شخص بھی چاہیے کہ وہ خود اپنی زندگی میں طے کر کے چلا جائے کہ میرے مال میں سے میرے رشتے داروں سے حصہ ملنا چاہیے اس کی وسیع کے مطابق یہ مال تقسیم ہو جائے گا یہ پہلا حکم تھا آیتیں نازل ہوئی سورسا کی آیت نازل ہونے سے یہ حکم منسوخ ہو گیا یہ پہلا حکم ختم ہو گیا اسی لیے جو آیت میں نے آپ کے سامنے دلا ہو اس کا شمار ہوتا ہے سورے سورہ نشا کے دوسرے رخوں میں اللہ تبارو تعالیٰ نے پوری تفصیل بتا دی کہ کسی بھی متوقع شخص انتقام شدہ شخص اور میت کے مال میں سے اس کے پاس رشتے دار باقی رہ جاتے ہیں کسے مال ملے گا کتنا ملے گا کب ملے گا کون محروم ہوگا یہ ساری تفصیل اللہ تعالیٰ نے سورہ نشا میں بتا دی سورین نشا کے دوسرے روگوں میں بتا رہے نثاج میاں بیوی کا مسئلہ ہے سورے نشا کے دوسرے رخوں میں بتایا گیا کہ اگر بیوی کا انتقال ہوتا ہے بیوی کا انتقال ہو گیا تو, تو بیوی کے مار میں سے شوہر کو کتنا حصہ ملے گا کہاں اگر بچے ہیں میاں بیوی کو جس بیوی کا انتقال اس کے اپنے بچے ہیں تو ایسے صورت میں شوہر کو اس کے مار کا چوتھا حصہ ملے گا ماں کے چار حصے کیے جائیں گے اور ایک حصہ شوہر کو جائے گا اور اگر جس بیوی کا انتقال ہوا ہے اس کی اولاد نہیں ہے اس کے بچے نہیں ہیں تو اس کے ماں کا آدھا حصہ اس کے شوہر ہو جائے گا ماں کے دو حصے کیے جائیں گے ایک حصہ شوہر ہو جائے گا باقی حصہ خاتون جو متوقع کے دوسرے رشتے داروں میں اسی طرح سے اگر شوہر کا انتقال ہو جائے شوہر کا انتقال ہو جائے ٹی کو کتنا ملے گا شریعت نے کہا کہ اگر شوہر کی اولاد نہیں ہے جس کا انتقال ہوا اس کی اولاد نہیں ہے زندگی میں اولاد نہیں ہوئی یا ہوئی بھی انتقال کر گئی اولاد اس سے پہلے تو ایسی صورت میں بیوی کو اس کے مال کا چوتھا حصہ ملے گا اور اگر جس شوہر کا انتقال ہوا ہے اس کی اولاد ہے تو اس کی بیوی کو اس کے مال کا آٹھواں حصہ ملے گا کہ کل مال کو آٹھ حصوں میں بانٹا جائے گا ایک حصے کی ہردار بیوی ہوگی اتنا شریعت نے ہر ایک کا حصہ متعین کر دیا ہے کسے ملے گا کتنا ملے گا کب ملے گا بیٹا اولاد کا مسئلہ ہے زہر کا انتقام ہوا فرض کرو آدھے مال کے ہفتہ ہے آدھا مال ہوتی اس بیٹی کو دے دیا جائے باقی آدھا مال اس کے دوسرے رشتے داروں میں جیسا کہ شریعت نے بتایا فرض کرو زید جس کا انتقال ہوا ہے اسے صرف بیٹیاں ہیں دو یا دوسر بھی آ رہا ہے شریعت کہتی ہے کہ دو یا دو سے زیادہ بیٹیاں جتنی بھی ہوں ان کو دو, سلس مال ملے گا. دو اگر نواز ہزار چھوڑ کے رسمان کیا تقسیم کی ہو جائیں گے رشتہ داروں میں اور اگر زید کو بیٹے بھی ہیں بیٹیاں بھی ہیں لڑکے بھی ہیں لڑکیاں بھی ہیں تو شریعت کہتی ہے لا کر لڑکے کو ڈل حصہ دیا جائے گا لڑکی کو ایک حصہ دیا جائے گا اگر لڑکے کو دس ہزار ملے رہا ہے تو لڑکی کو پانچ ہزار ملیں گے اس طرح شریعت سورہ کے دوسرے لوگوں میں سارے سادے فروض متعین کر دیے ہیں کہ کسے مان ملے گا کتنا ملے گا اور آپ نے مذکورہ بات سے ملازہ کیا کہ اسلام نے تقسیم میرا میں مرد اور عورت کے درمیان سب کو ملحوظ رکھا ہے مرد اور عورت کو ایک سام نہیں دیا ایک نہیں دیا مرد کو اسلام نے عورت کے مقابلے میں ڈبل حصہ دیا دوگنا حصہ دیا کیوں یہی انصاف کا تقاضہ ہے انصاف کا تقاضہ اس لیے کہ شریعت کی نظر میں خرچ کرنے کا ذمہ دار مرد ہوتا ہے عورت میں عورت پر شریعت کسی بھی قسم کے خرچ کی ذمہ داری عائد نہیں کرتی گھر چلانا مرد کا کام ہے بیوی کا کام نہیں شوہر کا کام ہے بیوی کا کام کا اپنا مر صحیح شوہر بستی نہیں کر سکتا شوہر کی خرچ کی جانب ہوتی ہے ذمہ دار نہیں ہے لیکن تقسیم میرا تین مرحلے ایسے ہیں کہ ان تین مرحلوں کے بعد میرا تقسیم ہوگا دوسرے مارو یہ ہوتا ہے کہ مالے رشتے داروں میں تقسیم ہونے سے غائب ہوتے ہیں تین حقوق کی ادائیگی سب سے پہلے ضروری ہے سب سے پہلا حق ہے تجہیز و تقسیم کا انتقال ہوا مال چھوڑ کے انتقال کیا ہے تو اس مال میں پہلا وادی ہونے والا حق اس کی اپنی تجہیز و تقسیم کپن کی قیمت ہے تجیز و تقین کی قبر کی خدائی کی جو بھی ہے تجویز و تقریب کی جتنی کاروائیاں ہیں اس کے لیے خود بیت کے چھوڑے ہی مان میں سے خرچ کیا جائے گا یہ اور بات ہے کہ جائز ہے کہ کوئی دوسرا رشتہ دار بھی خرچ کرے لیکن شریعت یہ کہتی ہے افضل یہ ہے واضح افضل یہ ہے کہ جہاں تک ہو سکے میت کے اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے خرچ کیا جائے اس کی تجہیز و تقین پر حلض رضی اللہ عنہ شہید ہوئے تلاش کیا گیا تلاش کرنے پر ان کے پاس صرف ایک چادر ملی چادر بھی کہتی کہ سر آگا جائے تو پیر پھل جائے پین آگا جائے تو سر پھل جائے نبی کریم صلی اللہ علام نے اسی ایک چادر میں کفن دیا چاہبہ تھے کا سر کو ڈھانگ دو اور ان کے پیر سے جو اسٹوڈنٹ گھاس آتی ہے اس سے جو پیروں کو ڈھانک دو اگر نبی کریم صلی اللہ علام چاہتے مدینے سے کتنی چادریں نہیں آ سکتی جی رضی اللہ عنہ کو کفن دینے کے لیے لیکن چونکہ میش کے اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے کفن دینا ہے اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حمزہ رضی اللہ عنہ کو اسی چھوڑی انہیں کی اپنی ذاتی چادر میں کفن دیا اور باقی پورا بدن نہیں تھگ رہا تھا تو اس صرف سے ہاتھ سے ٹھاک دیا گیا یہ پہلا ہاتھ ہے شہید و تقریم دوسرا ہاتھ میش کے انتقال کے ساتھ ہی اس کے مال میں واجب ہونے والا دوسرا ہاتھ اور اگر میت سے کسی بھی قسم کا قرض ہے کسی سے قرض لیا تھا تو وہ رشتوں کی ذمہ داری بنتی ہے مارکداری کا تقاضا یہ ہے کہ وہ میت کا قرض ادا کریں تقسیم میراث سے پہلے قرض ادا کرنے سے پہلے کسی کو بھی میراث کی تقسیم کا شریعت حق نہیں دے دی کا قرض ادا ہونا چاہیے اور ادائیگی بھی بہت جلد ہونا چاہیے جس قدر جلدی ہو سکتا اس قدر جلدی ہونا چاہیے مشہور حدیث ہے جنازہ لایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو معمول ہوا کہ اس متوقع شخص پر قرض ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے ہٹ گئے آپ نے کہا صلی صاحبکم آپ نے کہا قرض ہے اس متوقع شخص کہا کہ ہاں کہا تو میں ایسے شخص کی نماز جنازہ نہیں پڑھاؤں گا تم خود پڑھ لو اللہ اور پر قرض کا معاملہ کی قدر اہم ہے لیتا ہوں لو کوئی قرض تھا اللہ عنہ آگے بڑھے آگے ذمہ داری لی کہا اللہ کے نبی یہ قرض میں ادا کروں گا میں ذمہ داری لیتا ہوں جب انہوں نے ذمہ داری لی نبی سلیم صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے بڑھ کے نماز پڑھائی اس وقت. تو اس سے کیا معلوم ہوتا ہے قرض کی ادائیگی جہاں تک ہو سکے تجویز و تقسیم سے پہلے اگر ممکن ہو سکتی ہے تجویز و تقسیم سے پہلے قرض کی ادائیگی ہونی چاہیے حضرت جب وہ بذادہ فرماتے ہیں، میں نے ذمہ داری لے لی میں اللہ صلاح تعلق نے نماز پڑھا دی دوسرے دن جب میری ملاقات ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ نے پوچھا ادا کیا کہ کی نہیں ارے وہ بدادہ قرض ادا کر دیا کہ تم نے کتنی بڑی بات ہے اس لیے کہ آپ نے فرمایا کہ مومن کی جان قرض کے بدلے میں معلق رہتی ہے مومن کی روح قرض کے بدلے میں معلق رہتی ہے لہذا اس کا تقاضہ یہ ہے کسی شخص کے وارثوں کا یہ بنتا ہے مریض کا قرض پہلے ادا کریں آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے باپ کا انتقال ہوتا ہے باپ کے انتقال کے ساتھ ہی بیٹوں کو باپ کا قرض ادا کر کے اس کی روح کو ایک دوسرے سے لڑنے لگتے ہیں جھگڑنے لگتے ہیں مال پٹورنے لگتے ہیں باپ کی سالت میں اس کی روح کی سالت میں کوئی فکر نہیں ہوتی اور یہ دراصل در نتیجہ ہوتا ہے اس باپ کی رخلت کا کہ اس نے اپنی زندگی میں بچوں کی دینی تربیت نہ کی یاد رکھنا اگر بچوں کی دینی تربیت ہم نہ کریں یہ اولاد ہماری دنیا میں ہماری آخرت کو بھی سوا کرے گی ہماری آخرت کو بھی اولاد تجویز و تقسیم سے پہلے ادا کرنے کی کوشش کریں یا پھر کم از کم کن جن لوگوں کو قرض دینا ہے آپ ان سے اجازت لے لیں ہمیں اجازت ہے ہم آپ کا قرض مہینے میں سو مہینے میں پانچ مہینے میں, مہینے میں. بھی ہو اتنی مدت میں ہم آپ کو ادا کر دیں گے ان سے اجازت لے لیں تو بہرحال یہ دوسرا حق بنتا ہے سے پہلے قرض کی جائے گی تیسرا حق تقسیم میراث سے پہلے کہ میش نے اگر کوئی وصیت کی ہے مرنے والے نے اگر کوئی وسیعت کی ہے اس کی وسیعت نافذ کی جائے گی اس کی وسیعت کی تنقید کی جائے گی اس کی وسیعت کی تنقید کے بعد ان تین حقوق کی ادائیگی کے بعد اگر مال بچتا ہے تجہیز و تنفیل قرض وسیع ان تین حقوق کی ادائیگی کے بعد اگر مال بچا ہے تو پھر وارثین میں تقسیم ہوگا سورہ سور کی تفصیل کے مطابق اگر ان تین حقوق کی ادائیگی میں پورا مال ختم ہو جائے تو والین کے لیے کوئی حق نہیں اس مال میں. کوئی حق نہیں عثمال میں اگر تین حقوق میں پورا مال ختم ہو جا رہا ہے وسیعت کی جب بات آئی ہے تو شریعت نے وسیعت کے سلسلے میں کچھ تعلیمات دی ہیں ان میں سب سے اہم اور بنیادی تعلیم یہ ہے کہ وسیعت کوئی بھی شخص جو انتقال کرنے والا ہے شریعت اسے سے حق دیتی ہے کہ وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ وصیت کر کے جا سکتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ یہ وسیع ایک تہائی حصے میں سے کہتے ہیں اگر کوئی شخص نو ہزاروں روپے چھوڑ کے انتقال کر رہا ہے تو اس اجازت ہے تیس ہزار پہ وہ وسیعت کر سکتا ہے فلاں مدرسے کو دے دو بنا مسجد کو دے دو فلاں یتیم کو دے دو دے لو اس محروم تیس ہزار میں حال کا مطلب جو حصہ ہوتا ہے اس میں وسیع کرنے کا حق نہیں زیادہ سے زیادہ ایک سلوس مال میں وہ وسیعت کر سکتا ہے ساتھ بن نبی وقار رضی اللہ عنہ کی مشہور عزیز ہے سات دن نبی وقات رضی اللہ علیہ کے مرتبے بہت بیمار ہو گئے شدید بیمار ہو گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے تو سات دن نبی وقات رضی اللہ علیہ کا مرض ایسا تھا انہیں اندیشہ ہوا کہ شاید میں انتقال کر جاؤں گا شاید میں انتقال کر جاؤں گا سات دن نبی وقات رضی اللہ علہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا اے اللہ کے نبی دیکھیے میں شاید انتقال کر جا رہا ہوں میری حالت نا مختص ہو گئی ہے پاس کافی مال ہے اور صرف ایک بیٹی ہے میرے پاس کافی دولت ہے میرے پاس اور ایک بیٹی ہے اللہ کے نبی میں اپنے مال کا دو تہائی حصہ اپنی اللہ کے راستے میں چاہتا ہوں اجازت ہے مجھے مال کا دو تہائی حصہ اللہ کے راستے میں سرقہ کرنا چاہتا ہوں یعنی اگر ان کے پاس نو ہزار تھے تو انہوں نے ساٹھ ہزار روپئے اللہ کے راستے میں دے دینے کا تیس ہزار میری بیٹی کے لیے بس ہے آج سر اللہ, صلی اللہ, صلی اللہ نے کہا کہ نہیں اجازت نہیں شادی نبی وقات رضی اللہ <سؤال> نے کہا کہا اللہ کے نبی میں اپنے ماں کا آدھا حصہ کشا کر دینا چاہتا ہوں اللہ کے راستے میں دے دینا چاہتا ہوں آدھا حصہ میری بیٹی کے لیے کافی آپ اللہ نے کہا کہ نہیں اجازت نہیں اس کی شادی نبی وقات رضی اللہ نے کہا اے اللہ کے نبی کا ماں کا ایک تہائی حصہ تہائی کیا میں یہ اللہ کے راستے میں وسیعت کر جاؤں کی آپ نے کہا سلوس ہاں ایک سلوس کی وسیعت کر سکتے ہو تم ایک سلوس میں تمہیں وسیعت کرنے کا اختیار ہے اپنی آخرت کے لیے جو کرنا ہے کر لو اور فرمایا وہ سلوسو کثیر حالانکہ تہائی مال بھی زیادہ ہے اور کم لو اور کم لو آپ نے فرمایا اس کے بعد شادی مجھے تا خیر من کا کہا تم اپنی اپنی فیملی کو اپنی بچوں کو کنگال چھوڑ جاؤ اور وہ تمہارے بات لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دے شریعت اللہ کتنا ہاتھ دیا ہے کسی کو اللہ نے دولت دی ہے وہ فکر کرے اپنی دولت کو اپنی اولاد تک منتقل کرنے کی اپنی اولاد تک صحیح طریقے سے منتقل کرنے کی فکر کرے اسی لیے شریک کہا گیا نیتکار کے وقت ملک کو صرف اپنی مال میں ایک تہائی حصے پہ اختیار رہتا ہے باقی دو تہائی حصے وہ جو ہے اس کے اپنے رشتے داروں کا ابھی ایک تہائی شریعت کوئی یقین ہے اس ایک تہائی حصے کا فائدہ کیا ہوتا ہے یہ تو اپنی آخرت کے لیے کسی مسجد کے لیے کسی مدرسے کے لیے کسی یتیم غریب کے لیے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں اور شرحن انہیں مال نہیں ملتا شرحانہ انہیں حق نیتا نہیں رات میں قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں تو شریعت نے یہ وسیعت کے راہ وسیعت کا ایک ایسا راستہ رکھا ہے کہ جس سے ان کو مال مل سکے کیسے مثال کے طور پر زید کے دو بیٹے ہیں زید کے دو بیٹے ہیں دونوں کی شادی ہو چکی ایک بیٹا اس زید کی زندگی میں انتخاب کر دیا ایک بیٹا زید کا خود کر دیکھا جائے تو زید کے جس بیٹے کا انتقال ہو گیا ہے اس کی جو بیوی یعنی بہو زید کے دوسرے کو شران کوئی حق نہیں جلا سکتے لیکن شریعت نے جو گنجائش رکھی ہے ایک سلسمار کی تو زید کو اس بات کی اجازت ہے بلکہ شریعت حکم دیتی ہے کہ اپنی اس بہو کو جو شرام اس کا حق نہیں ہے لیکن تمہیں جو ایک تہائی مال میں وسیعت کی جو اجازت ہے اس وسیعت کے راستے سے اسے مال دے جاؤ وسیعت پر جاؤ اس کے حق میں چنانچہ شریعت کے پہلے روگوں میں وَإِذَا شریعت کہتی ہے کہ جب مال میرا تقسیم ہو رہا ہو اور اس وقت ایسے رشتے دار تمہارے سامنے آئے جو رشتے دار ہیں مگر ان کا حق نہیں اس میں. شریعت میں حق نہیں رکھتا ہے لیکن وہ رشتے دار ہیں یا کوئی یتیم آتا ہے تمہارے سامنے کوئی غریب آتا ہے تمہارے سامنے بڑی امید لے کے آتا ہے شریعت کہتی ہے قرض کو اس یتیم کو اس محروم رشتے دار کو اس مجبور رشتے دار کو اس غریب اور مسکیم کو اس ماننے سے لهم روفا نہ کرنا ڈانٹنا نہیں برا بھلا نہیں کہنا تو دیکھیے شریعت نے سبحان اللہ کسی کو محروم نہیں کیا البتہ وسیعت کے تعلق سے ایک حکم یہ بھی شریعت نے دیا ہے کہ وسیعت اگر کوئی کرنا چاہتا ہے کسی کا ارادہ ہو وصیت کرنے کا شریعت نے اس کو حکم دیا ہے کہ وصیت کرنے کا جب سے آپ کا ارادہ ہوتا ہے ارادے کے بعد سے دو دن تین دن بھی نہیں گزرنا چاہیے کہ آپ کی وصیت نہ لکھی جب سے آپ کا ارادہ ہوا وسیعت کرنے کا آپ کو اپنی وصیت لکھوا دینی چاہیے موت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے مرض کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بیماری کا انتظار نہیں کرنا چاہیے صحت مند ہیں تندرست ہیں خیال ہوا کہ میرے مال میں سے ایک مسجد بننا چاہتا ہوں میں تو شریعت کہتی ہے اگر تمہارا واقعہ یہ ارادہ ہے اور تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ایک مسجد بنے یا تمہارے مال میں سے پچاس ہزار کسی غریب کو دیے جائیں یا تمہارے مال میں سے ایک لاکھ کسی مسجد کو دیے جائیں آب ابھی لنکو کیسی شریعت ابھی لنکو جب تمہارا ارادہ ہوا اگر کوئی وثیت بھی کرنا چاہتا ہے تو کوئی بات نہیں وصیت کوئی ضروری نہیں اس پر لیکن وسیعت کرنے کا ارادہ ہے وہ چاہ رہا ہے کہ اس کے نام میں سے حق ملے کسی مسجد کو کسی مدرسے کو کسی غریب کو شریعت کہتی ہے کہ جب ارادہ ہوا اسی وقت وصیت لکھ دو دو تین دن کے اندر لکھ دو راوی حدیث عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا جو ہے جو اس حدیث کے راوی ہیں ان کا سرز عمل یہ تھا کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اور تندرستی کی حالت میں اپنی وسیعت لکھ دی تھی اور روزینہ سرانے رکھ لیا کرتے تھے وسیع کو جب بھی سویا کرتے تھے ان کی وسیعت ان کے سرانے ہوتی اور آپ بڑے بڑے علیہ کے بارے میں پڑھیے انہوں نے اپنی وسیعت اپنے انتخاب سے پندرہ سال پہلے بیس سال پہلے موادی صلی اللہ رحمۃ اللہ نے اپنے انتخاب سے تقریباً پندرہ سال بیس سال پہلے اپنی وسیعت لکھوا دی تھی تو وسیعت اگر کسی بات کی آپ کرنا چاہتے ہیں شریعت کہتی ہے کہ اس کے لیے موت کا انتظام نہ کرو کا انتظام نہ کرو جہاں تک ہو سکے جلد سے جلد جو ہے دو تین دن کے اندر ہوتی ہے دو اس پہ لوگوں کو کو گواہ بنا دو تو میرے حال یہ کچھ آکام ہے کے تعلق سے ہمارے معاشرے میں کچھ غلطیا ہوتی میں غلطیاں ہوتی ہیں تقسیم میراث کی جانب کی جانے کے بھی ضروری ہے سب سے پہلی غلطی ہوتی ہے کہ آج کل ہمارے معاشرے میں نظام تقسیم میراث کے اعتبار سے عورت پہ بہت ظلم ہوتا ہے ظلم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ زید کا انتقال ہوا تو زید کے بیٹے اپنی بہنوں کو نہ نہیں دیا کرتے عورت کو محروم کیا جاتا ہے بھائی اپنے بہنوں کو محروم کرتے ہیں نارے ملاش میں اس کا جو حق اس کا رمضان نہیں دیا کرتے اگر ایک ایک بھائی کو دس دس ہزار ملے ہیں ایک ایک بہن کو پانچ پانچ ہزار ملنا ضروری ہے اگر وہ بھائی نہیں کر شادی کرنا والد کی ذمہ داری ہوتی ہے والد نہیں ہے تو بھائی کی ذمہ داری ہوتی ہے شادی کرنا اس ذمہ داری کا واسطہ حوالہ دے کر اسے میرا سمن روم نہیں کیا جا سکتا آج بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے اچھے اچھے دیندار بھرانوں میں مئی کے مال میں اس کی لڑکیوں کو حق نہیں دیا جاتا یہ بہت بڑا ظلم ہے زمانے جاہیت میں جس طرح عورت پہ طرح طرح کے ظلم ہوتے تھے زمانے جاہی میں عورت کے ظلم کا طریقہ یہ تھا کہ اگر کسی کا انتقال ہوتا کسی شخص کا انتقال ہوتا تو اس کی بیوی مال موروس کی طرح تقسیم ہوتی تھی اس کے رشتہ داروں میں اس کی بیوی کو بھی مال کے حیثیت دے کر اس کی بیوی کو اس کے رشتہ داروں میں جو بانڈل جاتا تھا نا رزم اللہ مالے میرا کی طرح یہ جو زمانے جاہی اپنی عورت اور ظلم کی ایک شکل تھی تو آج بھی عورت اور ظلم کے راستے ختم نہیں ہوئے ہیں تنازع بڑی شکل جو آج گھر گھر میں دیکھنے کو ملتی ہے لڑکیوں کو مال میرا محروم کیا جاتا ہے اگر ایسے کوئی بھائی ہے جنہوں نے اپنی بہنوں کو مال میرا سمجھنا چاہیے کہ وہ جس قدر انسان بہنوں کا بنتا ہے وہ جو انہوں نے حلف کیا ہے اس قدر مال حرام کا مال حرام کھا رہے ہو اور آس اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس حلام مال میں بھی حرام کی شرکت ہوتی ہے اس لیے محترم بھائیوں جن لوگوں نے اس طرح کیا ہے وہ رجوع کر سکتے ہیں زندگی میں جو غلطی ہو گئی اس کو ابھی بھی رجوع کر سکتے ہیں اور اللہ کو گواہ بنا کر اپنی بہنوں کا آپ نکالو اپنے معلومات سے اور اپنے بہنوں کو دیا کرو اور دوسری غلطی ہمارے معاشرے میں یہ ہوتی ہے کہ بساؤ آپ مرنے والا کو یہ وصیت کر کے جاتا ہے ضائع انتقال کر رہا ہے یہ وسیعت کر کے جاتا ہے کہ میرے فلاں بیٹے کو اتنا زیادہ مال دیا جائے فلاں بیٹے کو کم دیا جائے یہ وسیعت کرنے کا کوئی حق نہیں فلاں بیٹے کو زیادہ دیا جائے فلاں بیٹے کو کم دیا جائے فلاں بیٹے نے میری خدمت دی ہے فلاں نے میری خدمت نہیں کی ہے فلاں بیٹا فرما بردار رہا فلاں بیٹے نے فرما برداری نہیں کی اس لیے اس کو زیادہ دیا جائے اس کو کم دیا جائے یا اس کو دیا جائے اور اس کو نہ دیا جائے یہ وسیعت کرنے کا کوئی حق نہیں جتنے بیٹے ہیں جتنے بیٹے ہیں باقاعدہ سب کو مسالی حق ملے گا بڑا ہو چھوٹا ہو حد جا کے اگر اسی وقت پیدا شدہ کوئی بچہ ہے اس کا بھی وہی حق ہوگا جو حق کے اس کے چالیس سال کی عمر کے بھائی کا ہوگا سب کا برابر برابر حق ہے کوئی اگر خدمت نہیں کیا ماں باپ کی کوئی اگر نافرمان ہے وہ اپنی نافرمانی کا عوام خدمت نہ کرنے کا آمال دنیا میں بھی دیکھے گا اور اس کی بنیاد میں محروم نہیں کیا جا سکتا یا اور بھائیوں کی مقابلے میں اس کا حصہ کم نہیں کیا جا سکتا یاد چاہیے جن گھروں میں ایسا ہوا ہے اللہ سے برابر برابر سے اپنے مال کو تقسیم کرنا چاہیے اسی طرح سے شریعت بھی یہ اسی سے ملتی جلتی چیز ان اللہ اختا لذی حقن حقن علی وارث حقلاپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ہر حقدار کا حق دے دیا ہے اب وارث کے لیے کوئی وسیعت ناجائز شرعین جن لوگوں کو شریعت نے میت کے مال میں پہلے اس سے حق رکھا ہے ان کو مزید وسیعت کر کے زیادہ من لے لیا جا سکتا وارث کے حق میں وسیعت نہیں کی جا سکتی وسیعت ان لوگوں کے حق میں ہے جو وارث وارثی میں سے نہیں ہے افارے فروغ میں سے نہیں ہے وصیت ان لوگوں کے حق میں ہے اور ایک اور بڑی غلطی جو ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کا یہ پورا نظام تقسیم میراث رکھنے کے باوجود آج بہت سارے گھرانے بہت سارے لوگ دیندار گھرانے بھی اپنے تقسیم میراث کے مسائل کو لے کر کوٹ جاتے ہیں عدالتوں کو جاتے ہیں اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ عدالت کا جو تقسیم میراث کا نظام ہے وہ کئی موقع پر شریعت کے نظام تقسیم میراث سے ٹکراتا ہے شریعت کے نظام تقسیم نراثے ڈر رہا تھا کیسے مسئلہ نہیں آج جو حکومت کا قانون ہے عدالتوں کا قانون ہے اس قانون کے اعتبار سے زید کا زید کا انتخاب ہوتا ہے تو زید کے بیٹوں کے رہتے ہوئے اس کے مان میں زید کے پوتروں کا بھی حق ہوتا ہے قانون عدالت کے قانون کے حساب سے زید کا انتقال ہوا زید کے بیٹے ہیں بیٹوں کے رہتے ہوئے بلکہ میں نے سنا کہ بیٹوں سے زیادہ حق اس مان میں پوتروں کا ہوتا ہے یہ عدالت کا قانون ہے اور شریعت کا قانون کیا ہے شریعت کا قانون یہ ہے کہ شاید اگر مال چھوڑ کے مرتا اس کے بیٹے ہیں بیٹوں کے رہتے ہوئے پوتوں کا کوئی حق نہیں بیٹوں کے رہتے ہوئے پوتوں کا کوئی حق نہیں شریعت میں لہذا ایک ایسا قانون ہے کوٹ کا جو کہ اسلامی شریعت سے ٹکراتا ہے لہذا اگر کوئی پوتا یہ سوچ کر شریعت میں تو مجھے حصہ نہیں ہے کوٹ میں مجھے حصہ مل جائے گا ایسے لوگوں کو متنبع ہونا امل کا صف یقین بیمان ضل اللہ رمل کافی رول اللہ کی شریعت کے رہتے ہوئے کتاب و سنت کے حکم کے رہتے ہوئے انسانوں کے بنائے ہوئے قوانین کی روشنی میں ہم اپنے کہ قانون آپ کو حق دیتا ہو لیکن اگر شریعت میں آپ کو حق نہیں مل رہا ہے آپ اس کے ہدا کبھی ہو نہیں سکتے اور صلی اللہ علیہ وسلم نے حال میں بات بتائی بھی ہے کہ کسی بھی جج کا فیصلہ کسی بھی قاضی کا فیصلہ اگر معلوم ہو جائے کہ وہ غلط فیصلہ غلط اس میں کہ قاضی کے سامنے طرح کی بات وہ نے چرب سے کام لیا قاضی کو جیسے سمجھ میں آیا جیس کو جیسے سمجھ میں آیا اس نے فیصلہ دے دیا کہہ دیا کہ یہ مال جو ہے بکر کا ہے اگر وہ مال بکر کا نہیں ہے تو کورٹ کے فیصلہ کر دینے سے وہ مال اس کا نہیں ہو جائے گا کورٹ کے فیصلہ کر دینے سے اس کا وہ مال اس کا نہیں ہو جائے گا ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مندور من شرمین نمبر نم شیوام جو شخص کسی کی ایک بال زمین میں نہ ہڑک کرے جو شخص کسی کی ایک بالی زمین ایک بالی زمین میں نہ ہڑک کرے دنیا میں کل ایسے شخص کے گلے میں سات زمینوں کا کپ ڈالا جائے گا گلے سے شخص کے گلے میں سات زمینوں کا توپ ڈالا جائے گا اور سات زمینوں کا پوجہ سے شخص اٹھانا پڑے گا اس لیے موسم بھائی شریعت کا کھلا نظام موجود ہے آج ضرورت ہے سنت کو زندہ کرنے کی آج ضرورت ہے شریعت کے نظام تقسیم میراث کو معاشرے میں نافذ کرنے کی آپ کہیں بھی کسی بھی کے گھر میں تقسیم میراث کا مسئلہ آتا ہے کیا کرنا چاہیے علماء سے رجوع کریں مدارس کو بٹوا بھیجیں یہ لکھ بھیجیں کہ وید کا انتقال ہوا ہے زید نے اتنے لاکھ روپئے اتنے کروڑ روپے چھوڑے ہیں اور زید کے اتنے دار زندہ ہے اتنے بیٹے ہیں اتنی بیٹیاں ہیں اتنے بھائی ہیں اتنی بہنیں ہیں بیویاں ہیں فلا ہے فلا ہے کتنا رشتے دار زندہ ہے کتنا مال چھوڑا ہے مدارس کو لکھ بھیجے وہاں پہ آپ کو کتاب و سنت کی روشنی میں جو کتوا آتا ہے اس کی روشنی میں اپنے مال کو تقسیم کرے یاد رکھنا ہم دنیا کی خاطر مال کی محبت اور ہلس کی خاطر اگر اگر کسی کا حق مارتے ہیں اور مظلوم کی زبان سے آ نکل جائے مظلوم جسے ہم نے محروم کیا ہے جس کا حق ہم نے اسے نہیں ہے اس کی زمان سے آ نکل جائے بدوا نکل جائے ہمارے پاس قانون کا خزانہ بھی کیوں نہ اس کو آگ ہاں لگ جائے گی قانون کی دولت بھی کیوں نہ اس کو آگ ہاں لگ جائے یاد رکھنا اس کا ایجاد آپ نے کہا ہے محاذ جبل مظلوم کی بدوا سے بچو اے محاذ جبل مظلوم کی بدوا سے بچنا اس لیے کہ مظلوم کی بدوا اور اللہ کے درمیان کوئی حجاب، کوئی فردہ کوئی, کوئی رکاوٹ اس مسلم بھائیو جہاں جن گھروں میں کی تقسیم غلط طریقوں سے ہوئی ہے وہ اللہ کی قاطر رجوع کریں اللہ کی قاطر رجوع کریں دنیا جن روزہ ہے آخرت ہپدی ہے دائمی ہے داتی ہے اس آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے دنیا میں قربانی دیں ہے سے کہ رقمینگار کہنے والوں کو سننے والوں کو ہمیں اور آپ کو سب کو توسیع نظام فرمائے کہ ہم صرف اس نظام تقسیم میراث کے شعبے میں نہیں زندگی کے تمام ہی شعبوں میں قرآن حدیث اور کتاب و سنت کی پابندی کریں اللہ کرے اللہ کردرے کے اختتام پر مجھے ایک بات ہی ضروری اور اہم اعلان آپ سے کرنا ہے کہ آپ سے بہت سالوں کے علم ہوگی کہ ہمارے شہر میں کل حدیث نام کا ایک حدیث کالج جو ہے تقریباً پانچ چھ سالوں سے چل رہا ہے کلیت حدیث جو ہمارے شہر میں شروع کیا گیا ہے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہ اور بات ہے کہ بہت سارے اس سے واقف نہیں ہیں یہ اتنا اہم کلیہ ہے کہ ہندوستان میں پہلی مرتبہ اس نوعیت کا کلیہ قائم ہوا جہاں علم حدیث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو اس کے تمام علوم و فنون کے ساتھ پڑھایا جاتا ہے آج ویسے کہنے کو تمام مدارس میں علم حدیث پڑھایا جاتا ہے مگر مدارس میں اتنے مواد رہتے ہیں کہ علم حدیث کو اس کو تھوڑا حق نہیں دیا جاتا جس کی وجہ سے حدیث میں مہارت رکھنے والے علماء کی بڑی کمی ہندوستان میں اور دوسری طرف منگری نے حدیث جو حدیث پر طرح طرح کے شبہات پیدا کرتے ہیں حدیث پر اعتراضات کرتے ہیں سنت رسول سے کھلواڑ کرتے ہیں آج جا بجا ان کی کثرت ہوتی جا رہی ہے ہر پڑھا لکھا نوجوان یہ کہتا یہ حدیث میری عقل میں نہیں آتی یہ حدیث مجھے سمجھ میں نہیں آتی قدم قدم پہ حدیث رسول کے ساتھ گس ہو رہی ہیں اور ان شکو پر شبہات کا کما ہفتہ ہوئے جواب دینے والے ہمارے معاشرے میں کم نظر آتے ہیں اس لیے کہ حدیث کو اس کے پورے علوم و فنون اور تفصیل کے ساتھ پڑھایا نہیں جاتا عموماً اسی کے پیش نظر اسلامی یونیورسٹی مدینہ مرتبہ میں جو حدیث کالج ہے اسی کا نصاب لے کر اسی کا سلیبس لے کر الحمدللہ للہ مکے کے حرم ڈاکٹر وقی اللہ صاحب کی نگرانی اور اشراف میں ہمارے شہر میں مرکز الاقات اسلامیہ سی آئی ایس کے جو نوجوان ہیں انہوں نے تقریباً پانچ چھ سال پہلے کلس الحدیث کی بنیاد ڈالی تھی اور یقین مانیے کہ یہ کلیا اپنے دیکھنے کے لیے چھوٹا ضرور ہے اپنے مقاصد کے اعتبار سے یہ فارش کر کرے گا حفاظت کریں گے حدیث رسول کا دفاع کریں گے اور منکرین حدیث اور عقل پرست کرتا جو حدیثوں پر بیجا حسر کرتا ہے اس عقل پرست کرنے کے شبہات کا جواب کے جوابات دینے والے علماء یہاں سے تیار ہوں گے یہ کلیا اس کو ترقی دینا اس کو آگے بڑھانا میری آپ کی اور شہر کے جماعت کے ہر فرد کی ذمہ داری ہے اس لیے کہ یہ بہت بڑی ذمہ داری ادا کر رہا ہے اور کہیں یہ ہے کہ اس کلیہ کی اپنی کوئی خاص بلڈنگ اور عمارت نہیں تھی کرائے کی عمارت میں چل رہا تھا مزید قریب میں تیس لاکھ میں زمین خریدی گئی ہے شہر ہی میں اس لیے اس زمین کی رقم کی ادائیگی کے سلسلے میں کلیا کے ذمہ داران آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں میں سے دل کے ساتھ آپ سے گزارش کرتا ہوں آپ جس قدر اس کلے کی تعاون کر سکتے ہیں کیجئے آپ کا ایک ایک پیسہ انشاءاللہ اللہ تعالی سچے راستے میں سنت رسول کے دفاع کے راستے میں خرچ ہوگا یہ ہمارے صحابہ ہیں ایک حدیث کے واسطے مدینہ سے شام کا سفر کر کے جاتے تھے مدینہ سے شام ایک ہزار کلومیٹر سے زائد کی مسافت کس لیے انہیں معلوم ہے کہ ایک حدیث اللہ کے رسول کی شام میں ہے اس زمانے میں چودہ سو سال پہلے کتنا پیسہ خرچ کر کے کتنی محنت خرچ کر کے اور کتنا روز لگا کے جاتے تھے آج حدیث رسول کے دفاع میں جتنی بھی زیادہ خرچ ہو جتنا بھی پیسہ خرچ ہو ایک اک تاریخی ان شاء ایک اف پر اللہ تعالیٰ کے پاس آپ بہت زیادہ جو شراب پائیں گے میری گزارش ہے کام احباب سے خواتین سے کہ آپ سنت رسول کی حفاظت کی خاطر حدیث رسول کی حفاظت کی خاطر حدیث رسول کی خدمت کے جذبے سے آپ سے آپ زیادہ سے زیادہ اس کرتے ہوئے جائیں ٹوکن بھی رکھیں میری گزارش ہے ہم تمام کے خرچ اور انفاق کو قبول فرمائے آمین بارک اللہ بارک اللہ